السلام علیکم و رحمۃ اللہ ومحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت عمصمہ مرتبہ سکن عماجی و تمام خران اور تمام سامعین کو شمع باقی السلام سات شکر الحمد سلسلہ دراصل نمبر باون نمبر 52 پیج نمبر ستر اور ستر نمبر ایک سے بابو سلاد کا شروع ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے امامت کی باسکلا پر پہنچا چکا ہوں امامت کے مراتب درجہ بندی میں ہاں جی سب سے افضل انبیاء فرمایا اس کے بعد اولیا فرمایا اس کے بعد علماء فرمایا اس کے بعد قاری لوگ فرمایا ہاں جی اس کے میں سے جو پھر ان میں سے میں سب سے زیادہ فضلت انجام ہوگا وہ ہاں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا یہ بائیں فرمایا تھا اور اسی کے ذیل میں تھوڑا فرما دیں اگر ایک امام میں وہ بافضلت ایک امام مل جائے ہاں تو دوسرا امام اس پہلے امام کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھا سکتے ہاں جیسے مثلا ایک عالم دین ہیں امتی ہیں اور ایک عالم دین ہیں سادات ہیں دونوں عالم ہیں ہر باقی تمام فضل میں برابر ہے تو پھر اس صحیح عالم دین کے ہوتے ہوئے امتِ عالم دین اور وہ بھی دونوں اسے پاک مسئلہ کا ہیں تو پھر جو ہے اس کی اجازت کے بغیر یہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور سعید عالم کہتے ہوتے بغیر صحیح عالم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لا یا جو کا جائ سنی ہے تو حرام ہے اس کی اجازت شرط ہے اس طرح جو ہے ایک عالمی دین ہے بزرگ ہے اور زیادہ تعلیم والا ہے اور ایک ابھی نوجوان اس کے مقابلے میں تعلیم تجربات نہیں ہیں زاویے سے ہاں جی تو وہ جو زیادہ افضل نظر آ رہے ہیں یا علم کی وجہ سے زیادہ افضل نظر آ رہا ہے یا طغا کی وجہ سے زیادہ افضل نظر آئے اس کے ہوتے ہوئے اس سے کم درجے والے نماز نہیں پڑھا سکتے نماز پڑھائیں گے تو لا یا جوزو جائز سے اس کے لئے اس افضل والد شخص کی اجازت شرط ہے وہ اجازت دیں گے تو پڑھا سکتے ہیں اجازت نہیں دیں گے تو نہیں پڑھا سکتے پھر بھی پڑھا لے تو اس نے لوگوں کی جماعت کو خراب کیا ہے ہاں جی اس لیے جو ہے لہٰذا اسلام جو ہے کیفیتوں کو ترجیح دیتے ہیں ہاں جی اور لہٰذا جس میں زیادہ خوبیوں کو ترجیح دیتے ہیں خوبیوں کو آگے لانا چاہتے ہیں لہٰذا جس امام میں نہ زیادہ خوبی ہوگا وہ زیادہ امامت کے حقار ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر جس میں فضلت کم ہے وہ امامت نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ با فضلت والی شاید اجازت دے دیں لہٰذا مسئلہ جو امامت المفضور مفضول یعنی دو امام میں ایک میں سے ایک کی فضلت کم ہے جیسے ایک سادات میں سے ایک سادات عالم ہے تو غیر غیرسادات عالم کو مفضول کہیں گے سعدات عالم کو فاضل کہیں گے ہاں تو ہر امامت مفضول کم درجے والے امام کو امام کی امامت جائز نہیں ہے جب فاضل امام موجود ہے زیادہ فضلت والا اللہ برادت الفاضل مگر وہ فاضل عالم ہاں جی وہ اجازت دے دیں فاضل امام اجازت دے دیں اس کے ارادے کے بغیر یعنی اس کی اجازت کے بغیر مفضول کم درجے والے امامت نہیں کر سکتے ہیں ہاں کیونکہ زیادہ فضلت والا ایک صحیح عالم دین ہے غیر صحیح عالم دین صحیح عالم دین کا امامت اس وہ افضل ہے وہ اجازت دیں گے وہ فاضل ہے وہ تو دوسرا مفضول کم درجے والے غیر سائد عالم پڑھا سکتے ہیں ورنہ وہ اجازت نہ دیں یہ پڑھیں گے اس نے جماعت لوگوں کا خراب کیا ہے کیونکہ اس کے لیے جائز نہیں تھا امامات کرنا جب امام کو خود کو نماز پڑھانی سال میں جائز نہیں لوگ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی لہٰذا جائز نہیں ہے یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو جانے کی ضرورت ہے جاننے والی جگہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں سادات آتے ہیں عالم دین ہے بات ہوا حل سے کوئی مشکل نہیں صرف جو ہے نظر آتی ہے اختلافات پہ ہم لوگ ایک کو نمازیں نہیں دیتے یہ چیزیں جو ہے اور کوئی اور بڑا ایشو نہ ہو کسی بتاد کا وہ شکار نہ ہو ہاں جی کسی اے اے اور شرح پر معقول عذر نہ ہو تو صرف جو آج کل کے ہمارے پارٹی بازیوں میں آ امامت سے روکنا ایک دوسرے کو نہیں دینا فاضل شاخ کو یہ صحیح نہیں ہاں جی وہ جو ہے وہ پارٹی بازیوں کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں شریط میں ہاں شرعی پر کوئی عذر ہو تو پھر اس طرح میں جو ہے ایک ایک ظاہرالفی سکھ ہے ہاں جی نصب اچھا ہے لیکن کردار صحیح نہیں دوسرا عالم ہے وہ نصب ہاں جی اس کے مقالم نصب کے لحاظہ اچھا نہیں لے اس کے تواء ایمان عمل ہر چیز اچھا ہے تو پھر یقینی بات وہ مقدم ہوگا ورنہ جب دونوں میں برابر ہے ظاہری کے دینے میں تو جو سادات ہیں وہ مقدم ہیں باقی لوگوں پر اور جی ایف کے جو بھی درجہ بندی میں جو زیادہ باخلت والا ہے ہاں جی وہ وہ مقدمہ اس کے ساتھ کے بغیر دوسرا نہ پڑھایا جائے اس سے لوگوں کی نمازیں خراب نہ کیا جائے تو اس طرح فرمائی فاضل میں مفضول کم درجے والے کو امامات کا جائز نہیں ہے علم مگر بے رد جو زیادہ فضلت والے کے جہاں امامات کے بغیر والامی اسی درجہ جو امی یعنی وہ شاخت جو نیقران صحیح طرح سے نہیں پڑھا سکتے ہیں اممی امی سے مرادی اللہ اس مقام پر قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں ان پڑھ جا سے تو امی شاہ جو ہے للقاری وہ شاہ جو صحیح قرآد تجویز کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں اس کے لیے امامت کرنا چاہیے اس لیے یہاں پر قاری افضل ہے قاری پڑھیں قاری کی اجازت سے امی پڑھائیں پڑھیں ورنہ قاری ہی پڑھائیں گے کیونکہ افضل والے شاخ کو نماز پڑھیں اور جی شا سر من والی یہاں پر من وہ شاص اللہ جو قدرت نہ رکھ اللہ ترتیل قرأۃ الفاتحہ شور فاتحہ کو صحیح ترتیل کے ساتھ تجویز کے ساتھ نہ پڑھ سکتا ہو اس کے حروف مہارش کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکتا تو وہ یہاں عمّی ہیں تو یہ اممی شاید اس قاری کے لیے جو اقراط صحیح ہے اس کو اس کو امامت نہیں کر سکتے ہیں. اب اس کو نہیں پڑھ سکنا عالم شریف کو قرات کی وجہ کیا امل میں تعلمی یا اس نے چونکہ سیکھا نہیں ہے کسی علم کو وجہ کے اس وجہ سے وہ اس کو صحیح ادا نہیں ہو رہا اخراط عالم شریف کا او یا اس کو استاد کے بعد گیا تھا لیکن زبان میں کچھ لغنت ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے اوعدم تصرفی لسان یا اس کی زبان لسان منہ کے اندر مخارش پہ نہ لگنے کی وجہ سے صحیح طریقے سے زبان تصرف نہ چلنے کی وجہ جائے پھر مخارص حروف ادا ہونے کی جگہوں پہ زبان صحیح طریقے سے نہ چلنے کی وجہ سے ہاں جی وہ قرآن صحیح نہیں کر پا رہے ہیں وہ تجویزہ اور قرآن کو صحیح طریقے سے مخارش کے ساتھ صفات کے ساتھ ادا نہ کر پانے کی صورت میں ہاں جی پھر وہ جو ہے اس کو اب یہاں پر امی کہیں گے یا بندہ قرآن نہیں پڑھ پائیں یہ شخص قاری کے لیے نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ اقرال الفاتیا تھا لیکن جو شاید علم شریف کو بالکل قرأۃ کے ساتھ پڑھ پڑھ سکتے ہیں مرتلتن ترتیل کے ساتھ صحیح تجویز کے ساتھ اگر پڑھ سکتے ہیں وہ علم یقرا الخط اگر جو اس کو لکھا وہ خط پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن اس نے صحیح یاد کیا ہوا ہے اور شریف بالکل صحیح پڑھتے ہیں قرأت کے ساتھ تو اگر جو وہ نہیں پڑھتا لکھا ہوا خط وہ لم یغول لکھنا بھی نہیں آتا ہے تو بھی لے سب امین تو یہ بندہ امنی ہے فیاض مقام اس مقام پہ یہاں امامت کے لیے اس نے بولنا ہے نہ اس نے کوئی چیز لکھنا نہیں ہے دیکھ کے پڑھنا نہیں ہے زبانی اس نے بولنا ہے علم شریف اور کو علم شریف صورا اس کو بالکل صحیح آ رہا ہے خراط کے ساتھ تو اسی سرج میں جو ہے یہ بندہ اس بندے کو امامت کے بعد اس کو امید نہیں کہیں گے ویسے تو امید ہے چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا یہاں امامت کرنے کے لیے اس کو یعنی اگر بندہ و علم صورا صحیح طریقے سے قرات کے ساتھ پڑھ سکتا ہے ہاں جی تو پھر وہ قاری کے لیے بھی امامت کر سکتے ہیں کیونکہ قاری نے بھی تو اسے علام سرح کو پڑھنا ہے اسے بھی اسی عالم سرح کو پڑھنا ہے پھر تو یہ مقاری کے لیے قرآ کر سکتے ہیں اور, اور کوئی فضلت نہیں صرف دو قاری ہے دونوں نصب کے لحاظ اصب کے لحاظ سے برابر ہے تو یہ بندہ بھی جو عالم شریف کو اور شرح کو ہاں جی یقیناً صورح بھی اس میں شامل ہے صرف عالم تو نہیں ہے کیونکہ قاری جو ہے الحم صرح دونوں صحیح پڑھتے ہیں تو چونکہ عارف الحم کے بغیر تو نماز سے نماز نہیں تو الشاس نے الحم کا ذکر فرمایا ہے ہاں تو جو اشع جو ہے الحم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں پھر وہ یہاں پر اممی نہیں کہا جائے گا تو لے ابھی امی امین نہیں ہے فیاض المقام ادھر امامت کے اس مقام پہ کیونکہ یہاں پڑھنا لکھنے کا کام نہیں صرف بولنے کا کام ہے وکثرت الجماعت افضل المنقلت ہے یعنی وہ وہ نماز جماعت جس میں زیادہ سے زیادہ, زیادہ لوگ شرکت کرتے ہوں, وہ ہیں وہ افضل ہیں اس جماعت سے جو من ہے جس میں بہت کم لوگ تھوڑے لوگ شرکت کرتے ہیں یعنی ایک جماعت ہے اس میں کم از پچاس سو آدمی شرکت کرتے ہیں دوسری جماعت اس میں پانچ دس آدمی شرکت کرتے ہیں تو جس میں پچاس سو آدمی شرکت کرتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے کی نبی کے سے فرماتے ہیں اگر ایک جماعت ہے اس میں دس نفر سے زیادہ لوگوں کے ماضیوں کی تعداد بڑھ جائے تو فہرستوں کے لیے اس جماعت میں آنے والوں کے حساب جو ہے نہیں ہو پاتا ہے بغیر حساب اللہ ان نمازوں کو جزا اور شوب عطا فرماتا ہے اس طرح کی فضلت کی احادیث مبارکہ موجود ہے لہٰذا فرمائے وہ جماعت جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ وہ افضل من ہے اس جماعت سے جس میں کم سے کم لوگ ہوں بکثرت الصلاط ناو تک روسلا تو پھر فرماتی مکرو ہے نماز جماعت پرنا اس امام کے پیچھے خلفہ اس امام کے پیچھے قوی حصہ ہوتی ہے سوتی جس کی آواز قوی ہے بہت ناپسند ہے آواز جو ہے ہاں قوی ہو ناپسند آواز رکھتا ہو کرات اس کی اچھی آواز میں نہیں کر پاتے ہیں اس کے پیشے امامت مکروح ہے امامت کی چونکہ امامت کے آواز جتنا اچھا ہوگا لوگوں کے لیے ہاں قراعت میں لطف آئے گا روحانی طور پر لذات آئے گا اس لیے قرأت جتنا اچھا ہو وہ وہ نماز اچھا ہے وہ شاخ کی امامات زیادہ بہتر ہے اس لیے شاخ سے فرمایا کبھی آواز والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے اچھا تو یہ جو ہے آپ کے امامت کے حوالے سے یہ بحث ہماری ہو گئی ٹھیک ہے جی اب آگے جو ہے مسافرین کی نماز آ رہا ہے سلاد المسافرین یعنی مسافر اپنے نماز کو کیسے پڑھیں تمام پڑھیں قصر کریں تو یہ نماز قصر کے بارے میں ہیں تو ویسے قصر کا معنی ہے لغت میں کوتاح کرنا چھت بیاہ دکھا دکھت سنتے بیا چھوٹا کرنا اس کی نماز کی قط کو کم کرنا ہاں جی کثیر عربی میں چھوٹے کو بولتے ہیں تو نماز کو چھوٹا کرنے نماز کی رکاحت کی تعداد کو کم کرنا تو اول جو ہے تو اس سے اولن جو ہے قصر جہاں جہاں شرائط کے ساتھ نماز کے رکعت کے تعداد کو کم کرنا فرض نمازوں میں جائز ہے تو یہ کون سی نمازوں میں جائز ہے تو صرف چار رکتی فرض نمازوں میں جائز ہے آپ لوگ ذہن میں رکھیں ہا ہاں ہر نماز میں قصر جائز نہیں ہے سفر میں صرف چار رکتی فرض نمازوں میں قصر جائز ہے تو اس طریقے سے ظہر عاصر اور عیشا بس ان نمازوں میں قصر جیسے قصر کے مطلب کیا ہے آپ پہلے دو رقط جس میں الحم کے بعد سورہ پڑھتے ہیں قنوط پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے تو پھر پہلے تشہد میں بیٹھیں گے پھر سلام پھیلیں گے دوسری جو دو رقط جس میں الحم اور سورہ صرف علم شریف پڑھتے ہیں وہ دو رکعت نہیں پڑھیں گے تو پہلے دو رکعت پڑھ کے جس میں علامہ ص بھی ساتھ ہیں پھر تشدد پہ آپ بیٹھیں گے ویسے دو رکعت کے بعد تو اسی تشود پہ آپ نے سلام پھیرنا ہے چار رکعت نہیں پڑھنے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے تشود پڑھ کے اس کو اس عمل کو قصر بلتے برتے کیونکہ ہم نے نماز چار رکعت کو کم کر کے دو رکعت کر دیا اس لیے نماز قصر ہو گیا قصیر ہو گیا چھوٹا ہوا نماز کی رقعات کی تعداد کم ہو گئی ہاں جی تو شاید سرمدہ سلاد المسافرین بار بار مسافروں کی سفار ہاں جی ان کی نماز فلو کا اس کے لیے شرائط ہے ٹھیک ہے نماز کو قصر کرنے کے لیے شرائط ہیں آپ کے سفر کتنا ہونے چاہیے ایک تو یہ مسافت کتنا ہونی چاہیے سفر کا ایک تو یہ پوری شرط پرانی چاہیے اس کو مسافت بولتے ہیں وہ پرانی ہونی چاہیے جو فکر میں بیان کیا ہے اس کے علاوہ فرماتے ہیں ساخت آپ کے سفر جو ہے وہ یا واجب سفر یا مصطف سفر ہو یا جائز سفر ہو آپ کے سفر گناہ کا سفر نہ ہو نہ کا سفر ہو تو اس میں قصر جائز نہیں ہے پہلے جو آپ کے سفر بے مقصد بھی نہ ہو ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے کیوں جا رہا بس ایسے جا رہا ہوں صرف سیر و سیاحت کے جا رہے ہیں اور اس کو کوئی قصب و قصب و کمائی ہو سول علم ہو کسی اور نیک مقصد کے لیے جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں صرف لاؤ العب کے لے جا رہے ہیں تو پھر وہ بھی قصر نہیں کہہ سکتے ہیں جس کے سفر میں کوئی اچھا مقصد مد نظر نہ ہو تو تو ہرمد عمل صلاح المسافرین بارہ مسافروں کی نماز فلاح و سفر اگر ہو آپ کی سفر سے زراع فرسخ ہاں جی سولہ ہو خوانے میں فرسہ استعمال ہوتے تھے ہاں جی فر سولہ فرسخ اور کل فرسخ ہر فرسخ میں سلاطتہ میالین تین میل ہوتے میل کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہاں جی تو لیکن فرصہ کا سمجھ نہیں سنا ہوگا تو ہر فرصہ میں سولہ فرسا ہر فرسا میں تین میل تو سولہوں کو آپ تین میں ملٹیپلائی کریں ضرب کریں تو سولہ تیار اڑتالیس کچھ میل بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اڑتالیس میل کو ہم آج کل کے جو کلومیٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک کلو 1 میل مساوی ایک اشارہ ون پوائنٹ سکس بن جاتی ہے ایک اشارے یا چھ بن جاتی ہے تو آپ جو ہے اڑتالیس کو ہاں جی اڑتالیس مل بن جاتے ہیں اڑتالیس کو آپ جو ہے ضرور لگائیں ہاں جی اے ون پوائنٹ سکس ہے تو چھہتر اشاریہ آٹھ بن جاتے جہاں تک مجھے یاد ہے چھہتر اشاریہ آٹھ سے جی سیونٹی سکس پوائنٹ اتنا بن جاتا ہے پھر بھی آپ لوگ ضرور لگا تو یہ مجموعی تو پر یعنی سمجھو سکسٹی ہاں جی سکسٹی سیونٹی سکس سیونٹی سکس پائن اور چھہتر کلو میٹر چھہتر اشاریہ آٹھ کلو بن جاتا ہے تو ہم چلتے اشارے اس کیوں نہ آٹھ کلو ہو گیا تھا اس چھتر سے آٹھ پورا آج اس شرطوں پہ یہی پورا مسافت ہونا شرط ہے آپ کی مسافت تو کلو فرسلا ہر فرصہ تین میل ہے وہ کل میل شاست کو قدم دے رہے ہیں ہر میل اروات و اعلیٰ قلم اروا چار الاف ہزار خطوہ قدم متوسط درمیان قط کے درمیانی قدم کے بولو جو وہ وہ اونچا کت ہو اس کے قدم بہت لمبا نسبتاً لمبا ہوتا ہے بہت چھوٹے قط ہو اس کا بھی قدم کم ہوتا ہے جیسے درمیانی قدم مول شخص کی ہاں جی ہر میل جو چار ہزار اروات و الاف ان خطبۃ متوسط درمیان قدم کے آدمی کی تو ولاکان مسافر جو ہیں یورید ورجا اور اگر جو اس میں ایک طرف آپ کی مسافت کا چھہتر اشاریہ آٹھ کلو ہے یا اڑتالیس میل ہے تو پھر آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ آج جا کے آج واپس آنا ہو تو پھر جو ہے ایک دو دن نہیں بیٹھنا ہے تو پھر آپ کا آنا جانا دونوں ملا کے چھہتر کلومیٹر ہو جائے تو بھی مسافت پورا ہو جائے گی نے والن مسافر اور مسافر یو چاہتے ہیں یا پلٹ آج ہیں بلا مقصن طویل زیادہ ٹھیرے بغیر جہاں سفر کریں فائرت حال تو اس کا جانا اور وجوہ اس کا واپس آنا دونوں معصوم حساب میں آتے ہیں فی مسافت القصر قصر کے مسافت میں تو آج کی درستیاں پہ اتفاق کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کال پھر دوبارہ آروں کی خدمت میں ہوں